نارا سو کو جواب دیتے لیکن حضرت علامہ مولانا جامع الماقول والمنقول حضرت محمد فضل احمد چشتی صاحب دلعبا. سبحان, سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الذي اكمل للمسلمين دينهم سبحان الحمد لله النبي ما عمل المؤمنين الحمد لله الذي ختم بمحمد المرسلين والنبي و الصلاۃ والسلام علی حبیبه خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نمبل سدر جل سادر آلام بدر تلام مولانا مفتی محمد عبد مفید صاحب آئی بالان جلسہ حضرت سید السادات مختوم حضر سنت پیرزادہ سید محمد نجم الدین شاہ صاحب اور پیرزادہ سید محمد محد الدین شاہ صاحب مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر, وقت مختصر پیغام پیش کر کے جاضت چاہ موجا سچو شاہ شجاب شا سا تک کرام کی دعوت دے حاضر ہو کے جس پیغام نبوش گزار کرنا چاہنا اس کا ہے دین پر رائے دینے لینے کا مسئلہ بنا دیتے رائے دینے لینے کا مسئلہ دین میں رائے دینے ل مشورہرہ اس زمن بچ اسمبلی کا دا دائرے کار دے دا عمل دی حدود جناب نو جان بول مجمہ بہت مختصر میری سمجھ کے مطابق واسطے میں اپنا زیادہ وقت نہیں سات کرا گا سڈیاں گلا بہت قیمتی ہوں پیسہ کٹا کرنا مقصد نہیں ہوں جگ راضی کرنا مقصد نہیں ہوں رب راضی کرنا مقصد اس واسطے <تصفيق> ساڑا پیغام دو ٹوک حتمی یقینی کتا جزوی ہوں سی کوشش ہے زیادہ تو زیادہ پہنچے اور باطل کا کڑا کما تکبیر اے رسالہ نارا تحقی لارا حیدری ابلا مناظر اسلام شیر اسلام اس سمر کی ضرورت کو پیش آئی ایس موجود اتر کلام کرنے کی لوڑ کیوں پی دی لو سا پوڑے پالے بندے صرف اس گل پچوں جا اسمبلی پسے نے کہ جی جا گے تو دین کی گل کر باہر رہن کی گل کرک پہنچایا اور دین کے بارے پھر مسائل دن و دن پیدا ہوں گئے کہ وہ او آواز اٹھا اندر گئے سن نتیجہ یہ کہا باہر ہی دی ادروں دین کے خلاف آواز باہر ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ آواز اٹھے نا لیکن اگوں حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہے گئے وہ آپ ہی اٹھن جوگے نہیں رہے آواز دباد دباد آپ دب جا آواز اٹھا دیا اٹھا دیا آپ <تصفح> جوگے نہیں لگے میں روکنے سے نہیں آیا نہ میرے کہ میں صرف ایک وانڈ کرن آیا ح ہک اور حقیقت تڈے سامنے کلنے آیا جس سمجھ آ جائے گیم کم بچ جائے گا تو کوئی بھی نہ بچے نا ضرور ہونا دین ہک ظاہر ضرور دا مقصد ہی گل میری نمجے نہیں میں یہ موضوع چلان لگا بھائی دین میں یا دین پار پار دا تھوڑا جہ فق ہوں دین پر یا دین رائے دینے, دینے, دینے کا مسالہ سڈے موضوع ہی ایسے ہند نے ہزور نے جوڑے پاک دا صدقہ جڑے کسے ممبر تے بیان نہیں ہوتے واقعہ کم اللہ بلاندی نعرے مار مار کے بکر تھارے لگ جان ات سردیاں دن نے انہیں نماز زور بھی ادا کرنی نماز زور تو پہنا پہنا ہی اپنا ختم کر دیں سمجھ نہیں دین میں رائے لینے د کا مسئلہ اص لے خلاف نہیں میری گل سمجھا جی ہر ہاں جملے سے غور کرا جی اص ل خلاف نہیں لیکن رائے کی کوئی حت ہوتی نہیں ل کوئی ہاتھ دن کی بھی کوئی سمجھ نہیں لگی ہوں میں جناب نو دساگا جس کو تین کہتے ہیں اس میں ایک رائی کے دانے برابر سوئی کے سرے برابر بھی رائے لینے دینے کا حق کسی کو نہیں پہلا دعوی کیا ہے دعوی یہ ہے اس بات آگے ہوگا دعوی کیا ہے سوئی کے سرے برابر بھی رائے لینے اور دینے کا حق دین میں رائے لینے کا حق دینے کا حق کسی کو نہیں چاہے کوئی ساتھی ہو چاہے کوئی غیر हो ہو چاہے کوئی امام ہو چاہے کوئی بہرمام ہو چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی جاہل ہو دین میں رائے لینے دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں یہ گل <سلم> سمجھ آئی کہ نہیں آئی آلہ! لیکن ابھی یہ دعویٰ ہے اس بات سے دعویٰ آگے ہو <سلم> پہلے یہ سمجھانا ہے ایک دین ایک دنیا ایک مذہب ہے ایک دین ہے مذہب ہے ایک دنیا تین چیز فرمائی صاحب دین مذہب اور دنیا دین کیا ہے یہ سمجھاؤں گا مذہب کیا ہے یہ سمجھاؤں گا دنیا کیا ہے یہ بتاؤں گا دین وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے رسول کے واسطے سے <تصفيق> اللہ کا فرمائے جس میں لوگوں کی دنیا اور آخرت کی خیر اور رحبریو دین اللہ د رسل ہے رسول کے واسطے اللہ مذہب وہ ملے دنیا وہ دین اللہ ویسے ہر چیز اللہ لیکن جی واسطہ رسول نہ ہو اتے اماما کوئی اماما کی گنجائش نہ ہوئے اماما نو دخل نہ عام خاص امام غیر امام عالم جاہل سب برابر ہون نمجن علما دیڑ نہیں ہوں جی سو سمجھ جانا دلائل کی مجھے نہیں فرمائی لے کر دیپ دکام نکلی ہے اکلی کی بات نہیں کر رہے آکام اور اکلییا دس عالم وجود باری یہ اقام اقلیہ میں سے ہے اس میں بھی عالم غیر عالم برابر ہیں لیکن یہ تھے سماج نہیں واسطے کی لوڑ نہیں عقل کافی دوسرے رفدائ خالق ہے اس کے بعد میں نبی کا راستے کی ضرورت بھی نہیں آل آل آل اللہ, آل اللہ بلکہ نبی کو ماننے میں اس واسطے کی ضرورت ہے جہان بنا ہے بن کر چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں حدو سے عالم حدو سے عالم ایک ایسا مسئلہ ہے یہ وہاں نقلی ہے اس کے لیے کسی نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ جاننا نبی کو ماننے کے لیے پہلے ضروری ہوتا آل اللہ! آل اللہ! آل اللہ! آل اللہ! اگر کوئی آدمی ہستی باری کا یقین نہیں رکھتا اگر کوئی شخص جہان کو بچنے والا نہیں سمجھتا وہ نبی کو نہیں مان سکتا کیونکہ نبی کے ماننے کا یہی مطلب ہوتا ہے نبی دعویٰ کرے تو جس کو خدا مانتا ہے میں اس کا رسول ہوں تو جس کو خدا مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ماننا پہلے ہے نبی کو ماننا بعد میں تو سمجھ نہیں آئی اللہ نے بندے اللہ ساریاں گلا شادیاں چونکہ چناچے والا کام کر کے تو میں نہیں چاہے گاوت نہیں کرتے کہ چونکہ چناچے کے اردو چ گرسو تو آ بڑھو نہ اگلے کا کھ لے سمجھ آ نہ آپ کچھ کمال نہیں ہوں کمال یہ ہوتا ہر کسی گل واڑ دیجے جی خاص سمجھے سواد کی بات ہے شریعت حکم اکلی شریعت مناسبت مجھے محل اکلی ہوں ہستی ہے باری اللہ تعالیٰ دا وجود مننا ہستی مننا کہ حالق ہے ہر ہے، پیدا کرنے والا ہے اور یہ جہانے والا چیز بہت عقل نہ معلوم دے خبر دی لڑ نہیں ہوتی یہ جد بندہ ماننا ہے اگے مغالفے متلا ہوئے تو رسول آخر میں خدا ڈ رسوں گا تو وہ پھر اگلاو مطالبہ ہے تو دلیل پیش کرنا بھی موجہ بخا جدو دکھا ہے تو بندہ منہ سے مجبور ہو ہے کہ باقی تے آئے اپنے آپ نہیں جس وقت ثابت ہو ہے کہ تو اس کا رسور اس کا ہے مان لیا یہ گل کرنی دن مین دینا تو ہوں یہ پابند ہوا اس گل کا کہ جدو فرما رب کا پیغام تو دینے گاجو یہ ہر من چابند ہونا رائے لینے یا نہ لینے دے یا نہ دیں رائے لینے دینے کا حق رسول کو ماننے سے پہلے ہوتا ہے بات میں نہیں ہوتا ہاں جی وہ فلانے فہریا دودھ مننا چاہیے کہ نہیں رسول کو ماننے سے پہلے مشورے ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں وہی ارے یہاں کہ دس مننا چاہیے جسے من لیا ہے پھر مشورے بوہے بند ہو پھر سوائے پابندی بھی کچھ نہیں سمجھو مشورے رائے لینا اور دینا اور دسو مننا نہیں یہ رابر بنا چاہیے کہ نہیں یہ رائے پہلو لی جاندی ماننے کے لیے رائے لی جاتی ہے ماننے کے بعد نہ رائے لینے کی اجازت ہے گل سنا لونے نبی ترین سچ اللہ ہو لیا وہ سلام جب کوئی گل فرما دے سر آپ نے یہ پہلو نہ فرمانا کہ اللہ کا حکم ہاب لامل کرتے سن ہزور حکم جناب آیا بول گزش نہیں چپ جنابت دب کا حکم نہیں سام بھی بولن جگن کرنے مثلا سونے نبی نے مشورہ کرنا کہ جنگ کرنی کن بندے بھیجنے چاہتے ہیں کہڑا بندہ ان امیر بنا چاہیے کہڑا بندہ ضرورت مند لگ ہے تگڑا لگتا ہے ایس جنگ اندر سان کی ہر پیش یاد کرنے چاہتے ہیں کہڑے کہڑے طریقے جنگ لڑنی چاہیے جنبے خندق ہوئی ہوں آن لگے کا حضرت شہید سلمان فارسی نے ارد کی سونے فارس نے لوگ نو ویک باہر دشمن نو بچا باہر دشمن نو باہر یوکن رکن چارے پاسے کھائی کھود لے سنچا کے سوچ دے سن وہ اگ تو پشا پچھا دشمن راسی نہیں آ سکتا ادوری ادور نے مشورہ لیا سابی نے دہان فرمایا شان شا فرمایا لے کے مسلا کھائی کھو یہ مسئلہ نہیں آخری نہ او مذہب کا مسئلہ آخا یہ ہے دین دا دا دنیا کا مسلا آل اللہ. دیر کی رسول, دے اللہ, دے رسول آکے. اللہ, نے اللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اللہ تعالی نے توجہ نہیں فرمائی گئی رسول فقا اللہ رسول فرما لے میں تمہیں کہتا ہوں تم نے اس پر چلنا ہے یہ اللہ کا دین ہے تمہارا یہ ہو گیا دین دین میار نبی میں وسیلے کا مذہب پت ملبا دمام گمراہ پت تے شیتان ہوتا ہے امام ہدایات ہوں گہ گمرہ ہوتا ہے مذہب او آخا گے جہاں امام ملے چاہے امام ہدایات ہو گمراہ جڑا نبی وہ ملے تا کر کے مطلب دین اسلام آکھے گا مذہب سننی ہے مالکی غیر, حمال غیر ملبا فکا غیر فکا سنیاں دی فکا مالکی فکا ہملی فکا یہ ساتھی ماما فکا بنتی مام ہے نبی تو جو ملتا ہے نبی تو جو ملتا ہے نبی تو جو ملے مل اس مل لے اللہ دے رسول بنتا ہے امام دے ملے داستے مذہب بنتا ہے مذہب اختلاف ہو سکتا ہے مگر دیر چ نہیں سارے دین نال کے نہیں بنتے مذہب نئے دین ہند یقین نہیں ہوگی رائے کی گزائش ہے دی کیا کہہ سکا بندہ ہاں جی خدا ایک دوسرے لے گائے لے سکتا ہے مسلانا نو پوچھے گا آخر کیا پوچھنے کی لڑ ہے جو منت د می فرسٹ منہ سارے متو رشتہ نو سب کام منع لے سب متفق آخر سب متفق سب متفق نو سب متفق سارے متفق جو کرنے کو ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے نماز نماز ماننے میں سب متفق حج ماننے میں سب اتفک روزہ ماننے میں سب اتفک تو نہیں فرمائی اور نماز سلام توجہ میں کہا کہ رسول دین اللہ لالی نے سلاد نماز ٹائم کرو تو سلاد کا مانا نماز یہ نبی کی رسول کی ورنہ سلاد کا من دعا سان سلاد اقیم نماز قائم کرو رسول سمجھا. اللہ کی فرمان جی رب گل کرے کھول کے نہ بازے نہ ہوئے رسول دا فرد ہوتا ہے کہ انہوں پھر کھول کے دسے ان فرماتا ہے تو مشین اور لکھ جاؤ سے بابو آپ کا حق بنتا ہے ہماری بات کو کھول کر بیان کرتا ہے میں ابہام اور اجمال رکھتا ہوں تمہارا کام ہے بیان اور وضاحت آپ مبشن ہیں اللہ رکھتا ہے رسول بیان کرتا ہے اللہ جلال رکھتا ہے رسول تفصیل کرتا ہے آه! اگر رسول نہ دس پتی سلاد تو ہابا سا... نو پتا نہ لگ سکتا نماز کی ہوں کسے سلاد دا مانا تسوی کر لینا سی بھی سبحان اللہ سبھان اللہ پڑھی جو کسی آخر دعا دعال مار میں جاتا ہوئے رکوے سجدا ہے بہن ہے یہ سب نبی نے بیان کیا طریقہ اور جی رسول بیان کر دیتا ہے رسول نو اگوں صحابہ نے ویکیا سہابا تو اگ چل پوینجو یہ دی سارے برابر ہونگے طریقے اختلاف ہو سکتا ہے نماز کی حقیقت چلاف نہیں نماز کھڑا ہوں رکو کیا رک سجو خرا مجموع فرائض کنا تاستے شانتے پاپ جی ہر طریقے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کنا نو ہاتھ لا کے کرے کوئی نہ کرے کوئی ہاتھ سینے بننے کوئی دن سے بنے کوئی نہ بنے یہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جنوگا جنوگا یہ اسلام کے پاس یقیناً واسطے وہ آخ گا نماز کی حقیقت ہے اس کو بغیر نماز نہیں ہوگی اگر انہیں پوچھے اگر کڑوے بھی نہ پوے بھی نہ کار بھی نہ کرے رتو بھی نہ کرے سجدہ بھی نہ کرے چیل مو بھی نہ کرے شیچے گا نماز ہے انہیں آخر نہیں بھابی تھی نماز ہے انہیں آخنا نہیں چوڑی تو پوچھے گا نماز ہے انہیں آخنا نہیں تو مواد گا نماز ہے انہیں آخر نہیں یہ مطلب حقیقت نماز میں سب کچھ ہے میں اختلاف رکھتے ہیں جس پر سارے ہوں وہ دین ہوتا ہے جس میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے نار تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تاکی نارا حیدری شیر اسلام شیر اسلام جو ہے کیوں کیوں متفق حقیقت نماز میں طریقے میں اخلاف رکھتے ہیں سب جانتے ہیں کوئی صحفا کو مانے نہ مانے وہ کہے ہم نے اہل بیت سے لیا وہ اہل بیت کو مانے نہ مانے کہے ہم نے صحفا سے لیا کوئی کہے ہم نے دونوں سے لیا سب اس بات پر متفق ہے سب اس بات پر متفق ہے کہ رسول کی جو نماز تھی اور رسول نے جو نماز دی اس کی حقیقت یہی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی دی ساری دیہی بیٹھ کے دعا منگی جاوے ہر بندہ والے آتری کا مزاق کرنا نماز ہو گئی مان دو نہیں دے اور نماز حقیقت نماز یہ نماز کا طریقہ مذہب بن گیا طریقے ہو سکتے دین ایک ہی ہوتا ہے تو توجہ کرو ایسے طرح حج اسی طرح زخات لو مو حایا دے دے جی حقیقت سکا کی حقیقت متفق طریقے سے خلاف ہو سکتا ہے شہاد کی حقیقت مختلف طریقے سے خلاف ہو سکتا ہے سجنا تمام مرد اللہ تعالی نے ماں بھیا رشتے حرام کیتے ہیں فرق نہیں کرتا دیجن در منہ در سارے ہوں ضروریات دین ان دین دی سارے جانتے ہیں سارے مانتے کہتے ہیں ضروریات نبی گیم دیا ضروری گلان نے ضروری دا مطلب یہ جنہوں سارے جان جانتے ہولیل کیڑ ہی نہ ہوئے ہول بھی لوڑ ہی نہ ہوئے سارے جان جانتے ہو سارے من عام بھی نبوت کا سلسلہ نو نبوت نہیں مل سکتی ایسا کیتا ہے ایسی گل ہے کسے عالم کو پوچھنے کی لڑ نہیں ہر مسلمان سمجھتا ہے منگا ہے رسول آخری نے سارے رسول کمال کوئی نہ دور ہو گا سب تک ہر چیز مسئلہ سمجھا جائے گا مر سوچتے رہے آج تو تقریر کہ دنیا لگی رہی ترار گا قسم خدا دی کر کے جہاں بھی سنے گا تو آخ گا یار اِسی کی لے کے جائیں نبی آخری نبی سونا نبی آخری نبی عالم تو پوچھے تاخل تو پوچھے تا اس واسطے دلیل دی لوڑ نہیں اتہ کہ امامہ نے لکھیا اس مسئلے دے جڑا دلیل منگو آپ آخر ہو جائے جا آخ دلیل ہلور آخری لبڑی نے خواب آخر کی مطلب وہ سمجھ گنجائش ہے آن دی گنجائش ہے جی اگلا دلیل دے لگ پو یا دلیل ای آخ جناب جی ہاں ضروری کاموں تین دے کام ہند کے کام نو تین دے مذہب نہیں تو بولو بولو اللہ کے بندے بولو کی کیا میں نو تین دے دی جی سارے منتے ہوں اسی طرح پی اس ہٹ کے بندہ کوئی کیڑے کھڈن کی کوشش کرے او رو بدل کر مانے مطلب ہو جی لوگ سمجھتے نے اونچ نہیں ہونے کھان کی کوشش کرے دے. مانے کڈن ہی آپ اسلام تک ج خبر خبر ہلور ساب ہلور نمال پڑھیا بنائے خبر سیون کو چلی اگیں چلی چلتی چلتی چلتی جلدی کروڑا دنیا اسی طرح خبر دین نہیں آئی نوی سونے لیا سکی آخری نوی ہونے والی یہ من ہے اتنے کسی بھی تحقیق کی لوڑ نہیں اگر کوئی نوی تحقیق اج کے دور گا تحقیق کرن والی کافر ہو جائے گا سوچن والی کافر ہو جائے گا گر تحقیق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تحقیق کی لوڑ نہیں صرف منڈ منو بھی جی ہے تو مسئلہ ہو گیا ہے اے اسلام تھی جی من لے آئے اس طرح مننا پڑ رہا ہے اتنے تحقیق کی گنجائش نہیں کیونکہ رسول دس گئے صحابہ من گئے صحابہ دس گئے ستا بندے والے اور مان گئے لے ہو کر ہوتا سابا سمجھ گیا حضور نے فرمایا دمانا، میرے پاس کوئی نبی یعنی من سرو آنے حضرت ہی جی، سادر ہو گئے آؤ گے کئی لوگ پڑے گی نو بن نہیں سکتا نبی دس گئے نو بن سکتا تا کر کے جد حسین کلزار نے یا کسی بھی دور کے اندر کسی سزاد کچا لائن دعویٰ کیتا ہے اگلے دلیل نے پوچھیا کاوی سن دیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <محب تصفح> <محب تصفح> <دتا تصفح> تین دن بھی اس واسطے دیتے نے نام مراد مارتے سی جنم جلا جائے چلو تین دن سوچ لو مت شطان نا کر کے سگڑا ہو جائے تین دن کا موقع اسلام نے تین دن موقع کر کے مسائل جعا کیا بوا کا تنری کوئی کول کوئی لکو کام گئے بن کے سرو مارے اجاز کر کے صاف کرتا سب کو نہیں مطلب تین تاکیق کی کوئی لوڑ مذہب پیا کرے مذہبی کرے مزہ کر سکتا تسا ایسا کی سمجھنے پوچھنے مذہب کیڑا اسلام <سؤال> چلتا چلتا ہے مذہب سے لیکن <سؤال> کتابیں پچھلے اولما ہونا چیز کا جنوقہ کہنے آن مذہب کہ جہاں سارا <سؤال> ایک ہو اور وہ مطلب مذہب اختلافی ہوں اختلافی نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آگی ہوں جدو دین ہے ہوں سب منتے نے تو بالکل واضح ہوں با... دلیل وغیرہ کی کوئی لڑکی جی منگوا اسی طرح مننا پی رکھنا پندرہ رکھو بدل تبدیلی واٹا کوئی مانے مطلب لے جائیں نہ جی سارے لے اس طرح رکھنا پین اگر اس کو ہٹ کے کوئی بھی آئے گا صرف ایک موقع دتا جائے گا توجہ نہیں فرمائی رہے فروائی گئی ہوں ایک نو واقعہ سنوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو لطور خلافت سیجو ہے اسلام نو نو اٹھا ہے ہر ایک تک برابر پہنچیا نہیں آخر نویشا ہے ہر ایک واسطے برابر ہوئے ایک صحابی بھی حضرت گا بن مل صحابی شادی دے ہو چند بندے انہوں نے شراب پیتی کی پیتی شراب, شراب پیتی بندہ موقع ویکھن گیا انہیں گواہ بنایا ہر کے لے آ گیا تو امر کو منہ چکو ہی آ گواہ بکھری منہ دی بو وکھری دو تو علاوہ یہ شہادت بڑی بو آری سامنے آ گئی حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی انہیں ارد کی جناب اصا کو نجائز کام نہیں کیتا اصا جائز کام کم کیا جائز کام کیتا ہے شراب قرآن آیتھی صحابی جی نے پیتی سی قرآن آیت اب تھی قرآن کی آیت کا مطلب جیڑا اللہ تو ڈرتا ہے کوئی سب کہ لگے ڈرتے پی سی تو ڈر نہیں ارے سے عمر دور ہے مشکل کچھ لال بیچے نے فرمایا علی کی مشہور گل تاریخ حدیث کتاباں جی ہے آپ نے فرمایا دسو اجیے فرما ستا سالی ہے مانا سمجھنے میں غلطی کر گیا جا اللہ فرماتا ہے متقیاں کوئی حرج نہیں یعنی جہاں بچے گا کوئی تنگی اگن نہیں اللہ تو فرماتا ہے کہ جہاں ڈرے گا وہ بچے گا یہ تو مطلب نہیں ڈرے گا بیگے گا یہ حضرت ادرت نے فرمایا ہوں کی ہونا چاہیے حضرت حری نے فرمایا صرف موقع کہ دوسرا سمجھنے گلتی کی تھی، سارے مسلمان جیسے جی سارے مومن سمجھے تسا انج نہیں سمجھ ہوں صرف موقع دیا جائے گا تو لو واپس ہو جا نہیں کہ سر کرتا جائے گا شاہروایا نہیں کہ قتل کر دیا جائے گا رام خال مسلے مسلجر اگر اندھی لگ گئی موم رام جی سرج معلوم ہوا اتنے تحکیق دلوتوں کی لوڑ نہیں صرف یہ ہوئی ویخنا پینے جگ حش بنے بہت ہو مطلب سمجھے اتے مطلب نہیں ویچے جانے اتنے حالات نہیں ویچیاں جانا اتنے حدیث نہیں ویچیاں جانا اتے صرف یہ ویکیا جانا مسلمان جی مسلمان نے اگر کوئی انگو خرا چل رہا ہے فیصلہ آ جانا نماز نماز ہر موم مسلمان سمجھدیو پامے ہدایت والا گمراہ مذہب سنیے پامیں کوئی وہ نماز پانچ ہی مانتا ہے اگر کوئی حدیث کر لو وہ جی ہلور سکارے بندے آئے آخر ہلور میں ہلور نے پروایا چل لیا نمازا میں دو ہی کرنا وا ہلور نے کیتیاں دو تو میں کروں یہ حریش پڑھ کے اگر نمازا دو کرنے کی کوشش کرے گا تو اہم آ جائیے فیصلہ امریکی نماز پانچ نے جے تو کیتیاں تو بام لاکھ خدیشہ پیش کرے تینوں قتل کر دے تسلمان بھی اللہ نے فرمایا اللہ جی جی لیا جب جب سارے ایمان رکھا جی یہ مطلب یہ نکلیا ایک سجنا ہر کوئی بندہ نہ قرآن والیتا بنا سکتے. نہ ہے حدیث ہریش بنا سکتا ہے اکیتا او بنا جی مسلمان رکھ لیے مطلب قرآن نہ ہدیس اتنے چلنا پہ مسلمان کے پا میرے ویڈو صاحب بیٹھے جڑے مطلب کچھ نہ کچھ کر کے بہ رہے کہ سویرے اسلام کھان لگا ہر شاید چھٹی ہو جائے گی کوئی آخے گا جی میں یہ سمجھی بیٹھا کوئی آخ گا میں یہ سمجھی بیٹھا کوئی آخے گا میں اون سمجھی بیٹھا یہ ہو گیا بکھری وکری پٹا کو سکھا کو غلط صحیح یہ سارے فرق ہیں اسلام نے ہوں یہ نہیں رکھے اسلام ہمار چی سا ہے وہ جو ہے خواجہ محمد شفیع چشتی سے خواجہ محمد شفیع چشتی سے کسی نے سمجھ پیار بھائی ہمارے امام اعظم کی امام اعظم کی سمجھ ہے شافیوں کی فکا امام شافی کی سمجھ ہے مالکیوں کی فیکا مالکیوں کی سمجھ امام مالک کی سمجھ ہے فکا ہے مالک کی فکا تو ہوگی محبت کی فکا نہیں اللہ اللہ مالک کی فکا مالک کی فکا ہے شافی کی فکا شافی کی فکا ہے شیعوں کی فکا شیوں کی فکا ہے کی متاج ہے سمجھ لو محتاج نہیں کسی کا دین اے آن مامے آ سکتا مامے شافی کسی مسلمان نے آخ یہ آخ سکتا دین واپی دین فلادے ہر کسی وہی آخر دین محمد اللہ ہے کہ نہیں کسی دسے جی تھے کوئی پوچھے دین کہڑا تیرا کی آخر جہاں دین کوئی پوچھے اگو یہ پوچھے گا تیرا دین کا ایمان مذہب دمام دسی دین مذہب کی ونڈ ہو گئی بول دے صاحبا نو تبرا بولے بکواس کرے کٹے مجرم ہے پاپی گناگار کسی مولا علی سدھی کا بگاڑ کا ایک شخص آیا ایک بندے پھڑ کے خارجی نارجی نو, خارجی نو پھڑ کے ایک شخص مولا علی سرکار منع آئی کو لا میںڈ دے جی تین چڈنا چاہنا تو یہ مینو گال کدی تھی آخیا قتل فرمایا قتل صرف رسول نو گال کڈن کسی ہو گال کڈن والے قتل حوالہ مصنف ابن ابھی شاہبہ تاریخ بہت شب نے ساکر دی اسی طرح حضرت عمر بن عبد ال عزیز بھی ہے جس طرح مولا علی ربیا دس ناما توجہ تاظیر قتل کر دینا ہاں کسی بزرگ کو بکواس کرنے والے کو اور وہ ہے تعذیر کا مطلب ہے سدا بتا دیا اپنی طرف بتا دے گے سیاسی قتل کہتے کہ یار یہ بکواس کرے گا فطرے پڑے گا پتہ نہیں کتنے لوگ قتل ہوں گے اس کی بکواس کی وجہ سے ان کے ماننے والے آ جائیں گے ان کے ماننے والے آ جائیں گے لڑائی فترے ہوں گے اس کو فطروں کو ختم فروغ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ہی کا سر لے لیا جائے تو اچھا ہے اس کو سیاسی قتل کہتے ہیں یہ شری نہیں شریعت یہ نہیں کہتی بات واجب وہ قتل ہے نبی کے علاوہ کوئی صبر اور کسی کو کرنے والا باجیبل کندل نہیں کیوں اس وجہ سے کہ اسلام سے نہیں نکلتا اسلام سے وہی وہ نکلتا ہے جو نبی کو بکواس کرے کیونکہ جب نبی کو بکواس کرے گا جب ندی کو نہیں مارے گا اور نبی کے ماننے پر سب ہے جو ہے سکتا ہے کسی سید دی رگ پھڑ کے یہ گئی جائیں سی ٹھیک ہے ڈرگا ہر کسی ہوں پر ریگنڈا بھی آزاد نہ چڈو جھے بھی خرکے اتو رسول شریت اس زبان نو غالب رکھ شریعت کے نو غالب رکھ تھے بہت قتل ہوں فرما قتل کر دے علی نہیں قتل کرایا وہ آدھا یا گاڑ چا کر جی میرے کو معاف چکا میرے کو معاف کر جی اس قتل طرح کے بزرگ بہت مسالا ملنگیا توجہ نہیں فرمائی خیر نبی بغیر نبی کا فرق ہر مو مین سمجھ سمجھتا کہ نہیں سمجھنا بول دی مذہب دی ونڈ ہو گئی دنیا کی دنیا کی مربے بہن او مکان بہن مکان جائے چاہیے مکان اچا بنا چاہیے مکان نیوا بنا چاہیے مکان کھلا بنا چاہیے مکان سہڈا بنا چاہیے سڑک بڑی ہونی چاہیے سڑک دوہری ہونی چاہیے رستہ گا ہونا چاہیے گٹر ہونا چاہیے کہ نہیں ہسپتال بنا چاہیے کہ نہیں یہ ہسپتال یہ سڑک یہ فصل بیج پاؤنا چاہیے فلانا بیج پاؤ گے ہوگی فلانا پاؤ گے دینی ہوگی پانی کن چاہیے پانی ایسے دے چاہیے فلانی شہ گویا پالنا چاہیے کہ نہیں تھال پانی چاہیے یہ دنیا آخری نے دنیا آخ دے تو جو دنیا اس کام نو آخری اس چیز آخر نے جیڑی دنیا جہے دین دے دین دے نہ تلک رکھتی ہوگی نہ اس دین نو ثابت کرنے کی لڑ بھی وہ دین کو دنکار انکار بھی ہونا کوئی دخل نہیں نہ سابت کرنے نہ کوئی دخل اس طرح دی ہوباحات رہ لہن کی بھی اجازت رہ دن کی بھی اجازت عمدار سنگلہ ہو جائے وہ سنب نے شریف لگ چ شریف لیا سہوائے آئے کہ انساری اے لے سر خجوران کے والے کرتے سن بوڑا نرتا بوڑا مافی سن کے ملا کے آئے لجور پچھائے کی کرتے ہیں یہ تلتی ہے نسل تیری نخل کھجور پیو ل کرنا نرتے ماتے دا پورا راؤنا ہر لا کے پھل چاہا نکل فرمایا تو کی کر لے جے ارد کی جا رسول چڈ دو اگلے ہو سال گندیا کجوران ایو ہو گئی جی سی خجور بےکار کئی نو لگیاں ہوں نے پل صحیح نہیں لگتا سہا کٹو جی ارد کی جا رسول اللہ فرایا پورے دنیا کو تصا اپنے دنیا کے کما نو خوب جانتے کی مطلب میں ترکن پہ تین دنیا تو دنیا دی. कیڑی, کیڑی, دخل کے تاریخی کرا دین میں دس جانا وا وہ دنیا پس مشورے دار دبیڑی رکھ لے دین میرے کو لیا جی دنیا ایک دجے تو لے لیا جائے اپنی ہوئی بند ہو جائے پتی اگر کوئی بے ووف یہ سمجھے کہ ہل بھی باپ کو پتا نہیں پیوز کرنے کی فائدہ ہوتا ہے نہ کرن کی نقصان ہوتا ہے جا یہ جہاد سور ہر کم نکمتی نظر جہالتمت ادھر اگر استاد اپنا سارا علم ظاہر کرے تو ہو سکتا ہے بچہ بیچارا پریشان ہو کر گھر بھاگ جائے اور گھر والوں سے کہے پتہ نہیں کیا کہتا ہے جب وہ پڑھاتا ہے اگر شاگرد یہ سمجھے کہ استاد کو الف بات آسا ہی آتا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے وہ تو بہت کچھ جانتا ہے لیکن تیرے سمجھانے کے لیے تیرے پڑھانے کے لیے تجھے جیسے پھر زبان کو زبان لگانے کے لیے اس کی مجبوری ہے کہ وہ اتنا رزول کر کے اتنا, اتنا اتر کر نیچے پھر تمہارے ساتھ وہ ہم کلام ہو رہا ہے اگر رسول اپنے مقام میں رہے نہ تو بدمحرول ہو جائے مستفا مکھا میں مستفیٰ جو ہے شیخ محبت نے جہاں یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے فرمایا تن تم عالم و بے اس سے تفویض مقصود ہوتی ہے کیا مطلب تھی جانو تو تھوڑا کام جانے <سلام> سے <سلام> اس <سلام> <سلام> بات کر دیں گے جو آلما ہی بھی لکھا ہے. سبحان جی سونے فرمایا سی نا جی ایک سال اللہ دمتحان کے آنا سی جی ہابہ پک جانتے ہیں کہ رسول نے فرما دتا ہے بس ٹھیک ہے نہ آسان اگلے سال کی ساری کائنات واسطے رب نے قانون ہی بدل دینا لوڑ ہی قدرت حکمت اللہ تعالی حکمت آئے ہوئے گرام آ گئے ادھر ویخ میرے پیٹ چالو پتا میرے پیٹ چالو ہو گیا دس لگ گئے سال ہوٹ لگ گئی حضور نے بت تیرا پیٹ جرف بھی رب سچ بول رہا ہے پلاؤ پلاؤ نہیں روکے پلاؤ روک گا ہر حکمت کت ہے کہ شاید پلاؤ نال پوٹیاں روک جان لیکن رسول نے سرال چرمایا رب آخیا چل جی بابو میرے پی ڈت بیٹھا تو میں ابھی کرنے اسے اور گل جی رسول اپنی شان و خان پہ آئے کہ رب میرے نال کن وہ مٹی چوکے دے خیال ہے مٹی کھانا بندہ شفا پا جائے لیکن گل کر سب گبران سبق بران سے اصول ہوں پورے کرنے ہی پینے لگے ادونے اصول پورے نے فرمایا جاؤ پھر جانے تا کام جم دقس کی سی؟ کیا متق واسطے اصول بنایا سی کہ دی ونڈ ہو جائے دی چنیا چبا لے جائے دنیا نو چین کر مت کوئی دنیا کی گل کرے مت کوئی دین کا مرغر بنے جا دی بولنے لگ پے تو تک چلو کوئی نہیں جدو میرے مربے کے بول ل سڑک ظاہر کر لے تین کی ہوا سڑک نے تین ہوا رسول پہلو دس دینیا دنیا دنیا نو نو نہیں سمجھنا دینگوں مجھنا بند رکھنی ہے دنیا بچ جی مرضی مشورے کر لیں لے لینا رائے لے لے دے دیا بت کچھ بچی کین بھی اسے تھرو نام رشتہ لین دین, جندر بولن نال رہے دین نال. کی گل ہو گئی ہاں جی ریل کہ فلان کر سفر کہ کافر ہو گیا ہے نہ دنیا دین دی بند قائم ضروری دنیا کے لئے بھی اجازت ہے دین چلئی مذہب ہے دین دیج نہیں بول سکتا دینج نہیں بول سکتا بول ستا ہے دنیا میں بول سکتا ہے بندہ بھی بول سکتا ہے دنیا بول سین چ نہیں بول سکتا, بول سکتا, بول سکتا، دی گجائش نہیں دیت نہیں نہ لوگ سمجھا دے اگلا مسئلہ لیا کریں رکھ لگا ہوں اگر کوئی بندہ آ چلو سبنی سبلی میں چلیا میں اتے جا کے دی بولانگ جناب جی آخر ہے کئی کہ نہیں کبھی ووٹ ہو جاتے ہیں کئی کوٹ ہو نہیں لہذا میں بجاوا گا تو میں بولا گا ان آلیا خیر تروں نہیں کبھی دے آخری نبی ہلور اجازت نہیں نہ لین بھی دی، نہ دینی دی، لین والا بھی کافر ہو جاتا ہے والا بھی کافر ہو جاتا ہے نبی آخری نبی مننا پہنا ہے اتنے مشورہ کرنا کفر میں یہ نہیں کہ سی نہیں الیکشن رسول نہیں کو سکا تم کون پوچھیں اللہ کا حکم اترا ہے نا رسول اللہ کا حکم جاننے کے بعد اس کو نہ واپس کر سکتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہ سب نہیں یہ کر سکتا ہے توجہ ہے وہ مالک کی مزلی ہے کرے جے نہ تو ہر ماں اللہ اللہ رسول اللہ جو تیرے لیے حلال کرتے ہیں ان کو آپ اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں اللہ آپ واپس لے لو تو جی وہ پھر اب نہیں کام ہوئے نمازا پجا تو پانچ کرے توجہ نہیں کرجا تو پانچ کرے کے موڑ دب نے آخر مابوبا فیصلہ نہ حبیب نے رب سونے پھر جانا گوارا امت نو آخیا جن کی مرضی آ توج نہیں حکم دس دیتا ہے پانچ نمبر نیو اور اسمبلی الیکشن ان کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا ان کا تعلق دنیا سے بات سمجھنا ذرا ایک ہے مذہب ایک ہے دین ایک ہے دنیا دین کا تعلق وہ ایسا ہے وہ رسول سے ہے جب رسول سے ہے تو وہاں پر کسی کو بولنے کی گنجائش ہے جو مذہب ہے اس کا تعلق امام سے ہے اب امام سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے رسول سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اسی وجہ سے اماموں نے اماموں سے اختلاف کیا اماموں کو ماننے والوں نے اماموں سے اختلاف کیا امام اعظم ابو علیفا کے شکرتوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا یہ اختلاف, جی اختلاف جی تو ملتا ہے لیکن امتی نے کبھی رسول سے اختلاف نہیں اختلاف رکھ کے سمجھ نہیں لگی سبحان, جی جی سبحان اللہ ہی بول سکنے دے اندر ری سنیو ای فیقا امام حنیف، ابو حنیفہ بھی امام شافی دیئے، تُسی کینو پسند کر دے جہ آخر اصا شافی فیقا پسند کرنے آ، چلو بھائی تصویر ادھر جیڑے آخر ہنسی پسند کرنے چلو چپائی ادھر جیڑے آخر مالکی کی پسند کرنے چلو اپنی تھان سے چی اپنی تھان سے چھکے دنیا کے ہاں جائی سڑک ہونی چاہیے جائی دے چاہیے ہسپتال ہونا دے بائی پاس ہونا دے हा <laughs> जी दसो इन्ह बन्द्या बंदा थन पसंद है जेड़ा ये काम करा सद्दे सड़क बनवा गवा सकता है ہسپتال بنوا سد ہے کمبے لو ستا ہے بتی لوا سا گھر کے دنیا لے تھو چڑی رائے لے رائے دے جاتے جاننے سہنت نہیں کرے گا چلو ابال کر کے آنے گل ہے وہ کر لے آسو رقبے کہ کھاد پانی چاہیے کی کچھ پانا چاہیے کہڑا بی پا چاہیے رائے دے سکتے رقبہ کنائیں کنا سامان لے سوال لینا تنی مرضی مرضی مرضی مرضی مرضی نہیں چل <سؤال> سکتی جی تین مرضی چلاؤ کی کوشش کرے گا دوسرا باہر نکلے گا تینوں باہر نکل جائے گا بدہ تہجا ہو ساری زندگی ایک میرے تو بڑے ناراض نے میں توبا توبا میں کنا ہاتھ لائنا انہوں ناراض کرنے گل میں کسی نو تو میں خوش کر دیا ایسی گل کر سارے خوش ہو گئے گل کر سارے خوش ہو نہیں ہال بھی خوش نہیں ہو خوش نہیں ہونگے تو پھر یہ مطلب سارے نو خوش کرنا ممکن ہی نہیں یہی گل ہوئی بھی بڑھی بندہ آ روزانہ بڑھی نٹتا سی بہانا کوئی نہ کوئی بنا کے لما پارلین بچے پانی جن وہ ایک دن آیا کہ کوئی بہانا نہ لبا کرچ تیل چی روٹی سڑکی چھتر کدی کچھ چھتر باہر ادھر کوئی بہانا نہ لبا کی کیا نے وہ آٹا بھی گنڈ نہیں ہوں نالیاں رگڑی جائے ووٹ بڈی کٹی جائے تو کمبی جائے کی طرح بہانا نہیں پہ لب لو چیت وہ آٹا بھی گنتی سے ہلتی سلتی چھل چھ کے مرا خراب ہوئی گل اہی آ جی کسی میرے گا وائر رکھنا بٹ تو ہو گئے باقی آج تقریب آٹھ بیر والی کوئی نہیں بلکہ میں دیا خدا ہی کر کے سجھا دیتی نہ اگر کوئی یہ تیرا دل تیرا کی آتا ہے یہ گلے نہ مکھی جانا توجہ ہے کہ نہیں ہاں تہ لو پڑاوا ماں بمار ہو گیا دس ڈاکٹر کہڑا ٹک رہا حکیم کہڑا ہونا اگیم چڑھنا فلانا نگر بے کارے رسول نے اتنے کوئی حد نہیں مقرر کی حد حکم نہیں پابندی نہیں لائی اتنے خیال ہے لیکن جدواری آتی جو ہےجنا آل ادھر وے اسمبلی دا دائرہ کار کی ہوا اسمبلی دا دائرہ کار آئی نئی ادھر, ادھر دیکھو اے لیکن آئی دنیا دے جڑے کام نے اندر اسمبلی بول دی دوجے بولیا تیسرا بولیا چوتھا بولیا پنجمہ بولیا ووٹ لے لے ہاں جی جدھر چلو جی سوبا فلانا ہونا چاہیے سڑکیں فاحی کا فلانے ہونے چاہتے ہیں اتنے بولنے انہوں سدیا جائے مشورے سمجھ نہیں لگی گل بھی ہوں اتنے بولنے کافی آ سکتا ہے بومنی بھی کہ یار بھی تو اسی علاقے کچھ لگتے لیکن اگر کوئی آ کافر اسے اس سے بہ کے آ کے وہ نماز ہونی چاہیے اگر کوئی مشورہ دینا ہے کافر ہو جاوے گا جی کوئی دہی تا بھی کافر ہو جاوے گا اتے مشورے نہیں چلتے اتے مننا ہی چلتا اسی گل نو اللہ نے قرآن چولیا جری آج موجود شروع پڑی گئے اللہ دالا فرماد اللہ فرمان کا حق ہے نا مومن مرد کا نہ مومن عورت کا کیا پھر حق کے اور کیا نے فیصلے کے اوپر بولے جو میرے ہاتھ بگی نہیں اپنے فیصلے پہ بولے کیا پھر چوچ رہے اتر گئے نارا کی نارا ہے حضرت دوستی فضلے ہمیں چشتی صاحب شیر اسلام سجا کی چار ہو سجرام اللہ گنٹے بچ رہنا چاہیے بے لگام نہیں ہونا چاہیے بے لگام نہیں ایک ہکے اگ ترا ہوں ایک چوکری مالک تباب ہوں خان ہوں جہا نوکر ہے چولہے دکے دکھنے والا اپنا درجہ ہے وہ دائرہ کار اینڈ اپنی حفت بچ ہی رہنا چاہیے وہ چوہدری والی خان بہ سکتا جی حکے سے اگ ترن آل آ جے چوتھری رشتے دے کر سر میرے ند فیصلے سیانے کہ ہر ایک نوڈے ہدونا چاہیے بندیا اسمبلی اپنے ہدو بے لگام ہو مطلب مولوی منہ ہوگا تیر منہ ہو گئے نہیں بول سکنا اتنے ایس گل نہیں بول سک نہیں ہر ایک واسطے لگام ہوگی سبلی واسطے کوئی لگام نہیں وہ کیوں بے لگام ہو مفتی کے پیڑ نہیں کر سکتا تو دنیا چ بول سکنے لیکن مذہب نہ کر عالم نہیں مزہ عالم بولتے ہیں تینا رول بن گئے کوئی حد بندی ہے منہ چھوٹے کھوتیاں کو لگا فرد نہیں کر کے سڈے اقبال نو لیا وہ سن سڑ کے اچ کے مسلمان کو ڈو تنگل پیا خا تنگ پہ کرتا ہے کس کی یہ اچ کے مسلمان کو ڈو ہر افکار کی نعمت ہے کہ آزادی اثکار بھی آزادی کے اجکل سمجھا جاتا ہے بڑی وی نعمت ہے لیکن اقبال کرنا ہے یہ غلط مطلب لیا گیا ہے ہرریت افکار کتنے چولی مطلب جی آزاد نواب آزاد تین آزاد, ازاد مگر ہوا ہے مذہب آئے ہے داد جائے اپنی حد وج کے کباڑا ہو جائے گا پرفاقی آ جائے گی جیسے دنیا چلو نہیں بولنا دے دیتے جی ہر علم نہیں بول سکتا وہ میں دین کے اندر اللہ رسول پہلو ہی ناراض نے گساخی پڑا تو نہیں پروٹ لیکن ہوں میں گساخی کو تعبا کر لی کسی ناراض نہیں کرا گا ہر کسے دا دل خوش کروں گا توجہ ہے کہ نہیں نہ خوش ہو گئے تو مرضی ہے جس کی مریت افکار کی خدا داد چاہے کالے کتنے کلاد مسلمان ہو گئے نی چاہے تو کرے کعبے کو کو آ تو شکا جائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرق کی سما بار قرآن کو باغی جائے بنا پابند ر تعیمان آخا اقبال سا کر فرما ہے قربان کو پاسی چاہے تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت اے میں اے اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد کردہ جی تماشا ہندوستان چائے مسلمان آزاد ہے قرآن پابند پہ شریعت پا پہ اسلام پا حالانکہ <متحدث> اسلام نزاد ہونا چاہیے جی. مسلمان پابند ہونا چاہیے لیکن اتنا بن گیا ہے مسلمان آزاد دیر پابند آزاد سوچو یہ عام بات کرتے ہیں وہ جی ادھر ختم نبوت کے خلاف بات ہوتی ہے جائیں گے تو بولیں گے دین کے خلاف بات ہوتی ہے جائیں گے تو بولیں گے میں نے کہا یہ بتاؤ ادھر دین کے سب ماننے والے ہیں یا سارے نہ ماننے والے ہیں یا کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں دن کو سارے نہ جاننے والے ہیں یا <متصفح> کچھ جاننے والے ہیں کچھ نہ جاننے والے ہیں سارے نہ جاننے والے ہیں سارے جاننے والے تین صورتیں بنتی ہیں نہ دن کو سارے ماننے والے سارے نہ ماننے والے کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے دین کو سارے جاننے والے نہ جاننے والے یا کچھ جاننے والے کچھ نہ جاننے والے بتاؤ یہ تین صورتوں میں سے کون سی وہاں واقع ہیں اللہ اللہ اگر کہتے ہو سارے نہ ماننے والے ہیں تو تم جا کر منوانا چاہتے ہو چلو تمہاری نیت پر تو غور کر سکتے ہیں فکوت کر سکتے ہیں اس کے متعلق کوئی اچھی رائے دے سکتے ہیں لیکن اگلی بات تو سوال پیدا ہوگا جب تم کہتے ہو وہ سارے نہ ماننے والے ہیں تو دین کو نہ ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں پہلے یہ تو بتا کر جاؤ کہ ادھر سارے نہ ماننے والے ہیں تمہارے بتاؤ تو بچاؤ جب ماننے والے اگر پہلے سارے نہ ماننے والے ہیں تو بتاؤ ان کا نام کیا ہے اگر سارے ماننے والے ہیں تو تم کیا لینے جاتے ہو اگر کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو نہ ماننے والے بیٹھے ہیں کیا ان کو دین کے ماننے اور نہ ماننے میں بولنے کی وہاں گنجائش ہے جو ماننے والے بیٹھے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں تین جی میں ہم بول سکتے ہیں جس طرح ہماری مرضی ہو اور یہ جو نہ ماننے والے بیٹھے ہیں یہ بھی بول سکتے ہیں اگر رائے رائے ان کی زیادہ ہو جائے تو نہ ماننا ہمارے لیے ٹھیک ہو جائے گا اور اگر رائے ہماری زیادہ ہو جائے تو ان کا ہمارا ان کا نہ ماننا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا پھر ہمارا ماننا ٹھیک ہو جائے گا بات نہیں سمجھ آئی تو میں نے کہا اگر کچھ ماننے والے کچھ نہ والے ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح وہ کون سے نظریے سے بیٹھے ہیں اگر یہی نظریہ ہے تو پہلے بتا چکا ہوں جو دین میں ماننے نہ ماننے کا اختیار رکھے وہ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے پھر نام بتاؤ کیا ہے اللہ اور اگر کہتے ہو جانتے نہیں جانتے نہیں تو میں پوچھتا ہوں سارے نہیں جانتے سارے جانتے ہیں کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے دین کو سارے نہیں جانتے تو پھر ہمارا سوال آئے گا اگر دین کیا ہے پہلے بتا چکا ہوں جس کو سب جانتے ہوں جن کو دین کو دین وہی ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہو دین وہی ہوتا ہے جس کو سب مانتے ہو دین وہی ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہو دین وہی ہوتا ہے جس کو سب مانتے ہوں اب میں پوچھتا ہوں جس کو جانتے بھی نہیں نبی کو آخری, نبی کو آخری تو سارا جہان جانتا ہے لیکن اگر تم کہو وہاں بیٹھے ہوئے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں جانتے ہم جا کر بتائیں گے تو میں پوچھتا ہوں جو نبی کو آخری نبی ہی نہیں جانتے کیا وہ مسلمان ہیں تو ان کا نام تو بتا دو وہ کون ہے اللہ سارا جہان کو جانتا ہے نبی آخری نبی ہے لیکن تم یہ کہتے ہو جو اندر بیٹھے ہیں وہ نہیں جانتے ہم جا کر بتائیں گے تو بتاؤ تو صحیح جو نبی کو آخری نبی نہیں جانتے وہ کون ہوتے ہیں نہ مانے تو ملنا ہے اگر نہ جانے تو پھر کون ہے ہے تکبیر سارے جان دے تو سارے نہیں سڈے نبی آخری نبی کیڑا نہیں جانگا سچی دشا جی ہاتھ خرا کرو کہڑا آخر حضور سرکار نو فلانا بندہ آخری نبی نہیں جانگا گل تو منف مردائی ایسا نہیں مانتے مسلمان کہ ایسا ماننے نہ ہی باہر آنا وہ مسلمان سے ہزور آسے نبی جانے نہ یہ تے ممکن ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں اگر کوئی بندہ کلیا پہاڑ کوئی شاہدہ جبل میں رہتا ہے کوئی دارالحرب کے ایسے کنارے پہ رہتا ہے جہاں پر اسلام کا پیغام کوئی پہنچائی نہیں وہ اگر نہیں جانتا لیکن پھر یہ مشکل ہے کہ رسول کو محمد الرسول اللہ کو تو جانتا ہو لیکن یہ نہ جانے کہ وہ آخری ہیں یہ نہیں ہو سکتا جب حضور کا پیغام اتنا پہنچ جائے گا تو یہ تو ساتھ ضرور پہنچا خیر اگر اللہ شبیر اتنا زمان بھی لے اگر سے بات ماننے کی نہیں چلو مان بھی لے تو پھر اس طرح تو ضرور کہیں گے میرے بھائی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو جانتا ہی نہ ہو توجہ نہیں بنوائی نے گیلوری پہ کر رہی अगर आखो कि असंबली जड़ी खूह असम्बली जड़ी समर की तह बच उठे बंदे बेचारे तक कद हजूर का पगाम पहुंची ही नहीं ख्याल सारे जागना हादसे बनने झूठ भी नहीं सुनना तो भाई बात यह है असम्बली आलिया मौलवी तबका और मैं गल प्या करना مولویا نسمبلی توہین گستاخی کرن دی اجازت کنہیں دیکھ اسبلی آدھ سوچیا ہی نہیں اللہ. کہ مولوی دے کاکھ نہیں رکھی کڑے نے اصا جا کے دسنا یہ نبی آخری ہے کہ نہیں وہ اسمبلی والوں نو سوچنا چاہیے مولوی سان کہی کی جانے افسوس گلے عجیب گلے یہ نہ ان لایا انہوں نے دنیا دے بندے کسان گلت بیانیا کر دن ہر کسی پتا ادھر ایک اتے بیٹھے نے مرزائی انہوں نے دس کی کوئی نہیں اگر کوئی آخ میں مول جا رہا وہ دین بتا کے لیے شیخ رشید کو مانتے ہیں جس نے اسمبلی میں تقریب کر دی اس نے کہا جو ختم نبوت کو نہیں مانتا ہم نہیں مانتے جانا شیخ رشید جیسا تیرے کو پہلو جانتا پیا تو بڑے جاننا ہے پہلو جانتا اول مولوی تو نہیں کہن <yy> کا <alors> بندہ وہ تے مجھ رکھو جی دھو جائے تو مجھ رکھنے کی لڑ ہی کوئی ایڈے کھلے دہن دا بند ہو کے پھر بھی ختم شور پاؤن لیا جی دس رہے مردائی نو مردائی نو دسیا نہیں جاندہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ان کو منوانے کی ضرورت ہے تو جانتے تو پہلے ہیں جان کر تو منکر ہوئے اور اگر تو دوسروں کی بات کرتا ہے تو دوسرے وہ ہیں تیرے جانے سے پہلے انہوں نے شور ڈال دیا تو پھر تو کس کو بتانے جا رہا ہے اصل گل ہوئی اسمبلی اسمبلی دا جو کم اتے مولوی کوئی نہیں جتھے مولوی لوڑ اوتے اسمبلی دا کم نہیں جا پینے اتے نہ مولوی لوڑ نہ کسے اسمبلی لوڑ ہر مسلمان نے طریقے پریقے سیکھنے نے مگر وہ مزاوے دین نو ہارے جان لائے وہ معلوم ہوا سکنا جے مولوی بھی جانتے لگے جان لکشن لڑن ہے جی جی دوجے بھی جانتے لگے جان لکشن درن اصل کسے نو ڈچنے نہیں مگر ایسا ضرور ہیں ہر کسے دی ہاتھ تیر اوے لے جانا نہیں تیر اوے لے جانا نہیں جان بھی سوچنے والا بھی خدا کار ہے زلو پیا کر رہا اپنی جان سے دشمن کیا کر رہا ہے اپنے ایمان کا دیر اسمبلی واسطے نہیں اس عملی راستے نہیں مذہب اسمبلی, اسمبلی کے لیے نہیں اس عملی مذہب کے لیے نہیں دین دیر اللہ رسول کا ہے مذہب اماموں کا ہے مذہب اماموں کا ہے مذہب علماء بولتے ہیں دنیا میں اس بولتی ہے اور میں اگر جانا چاہتے ہو پہلے اس اسمبلی کی حدود متعین کرو اس اسمبلی دائرے پائرے متا کرو اسمبلی کچھ بول رہی ہے وہ دنیا بھی کر کے بولتی ہے پہلے اسمبلی صرف دنیا خاص کر اسلام حضرت حضرلام یہ تو دا ڈرائور موٹر سائکل موٹر سائکل دا کار چلا ہر ایک ٹریکٹر دا ڈرائیور دوسری گیم لائسینس لے کے چلان کٹ دل تیرا کھانا خراب ہو ساری ٹریکٹر ہی سمجھ ہو جلانو مطلب سائیکل کا موٹر سائیکل چھوٹیاں گڈیاں کا اپنے ان سارے چوک کٹھے جہاز ادھر سو ڈرائیور کٹا کر کے, کے جہاز بندے کول جہاز نہیں چلتا سارے آخ گیا اترا بڑے بہتے نہیں چاہیے ایک ہی چاہیے پر ہے بولو تو صحیح خدا رسو چلا مانا ہر کوئی نہیں چل سکتا صحابہ امت نہیں چل سکتی علماء نہیں چل سک دنیا نو چلا دنیادار دنیا چی مربا کمالیا پہ چاہ تربانی کرتے آ مربع تگا کے مکئی بیج دے می بس تر بہت تیرے کوئی <laughs> ہوتے ہیں گڈی بنا ورک شاپ پہ لے موچی کو جتی بنا ہوتی کنڈانی ہو جائے ورک شاپ سے اچھا بھی ہے چیتی کر لکھنا تجی ہلیا پہ می تھی کوئی یہ ونڈ کہ میں ونڈ کی تھی جان روئے زمین کو مذہب کے اگر اس بنڈے اتراض کر نقتا چینی کر کے نہ چیز ایک گل کا بھی جب لوگ میں جرمداز سنیا تو ادری فرمائی نہیں تو رب سونے کا یہ سان نہیں دے سکتے جن ایخ کتاب لکھا سب نہیں پڑی کتابیں سارا کچھ تینو آیات نہیں سنائی جاتے حدیث نہیں سنائی بزرگا دیا گلا نہیں سنا آخر ادھرو ہی لیا نہیں لیکن زمانے مطابق جا کرنا یہ بڑا اورائی سبلی کی حدود ہے کہ سبزی اپنے حدود میں رہ کر کام کرے تو کوئی خلاف مخالفت نہیں کر سکتا میں ایک سوال اٹھاتا ہوں اس کا جواب دو تم نہیں دے سکتے کسی سے پوچھ کر مجھے ارسال کر دینا بھیج دینا میں مان جاؤں گا دین پر کلام کرنے کے لیے بات سمجھنا دین پر دین وہی چیز ہوتا ہے جس کو پہلے سمجھا چکا ہوتا مثلا رسول آخری نبی ہے یا نہیں نماز فرد ہے یا نہیں نمازیں پانچ ہے یا نہیں آخرت کو ماننا ہے یا نہیں چولی فرمائی روزہ ہے یا نہیں صحابہ تعبین طبت آبین سے لے کر پیر بحری کے دور تک یعنی مسلمانوں کے دور تک کوئی بندہ ثابت کر دے دین پر بولنے کے لیے دین میں کلام کرنے کے لیے شورا بنی ہو شورا مجلس بنی ہو پھر ہی مسائل میں کلام کرتے رہے مجلس شورہ بنتی رہی چنگی دنیاوی مسائل کے لیے مجلس شورہ بنتی رہی لیکن دین کے مسئلے پر مجلس سے شورہ بنی ہو اگر کوئی شاپ کر دے میں اس کا ملک بن گیا جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمبلی اور شورائی نظام ایک ہی چیز ہے میں ان کا یہ مغالطہ زائل کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کرو ذرا دیکھو تو صحیح کہ اسمبلی کن مسائل پر سوچتی ہے اور شلف جب مجلس شورا بناتے تھے تو کون سے مسائل پر کلام کے لیے بناتے تھے تو فرق فرق ظاہر ہو جائے گا ارے میرے بھائی دین کے مسائل پر نہ کبھی شورا ہوئی نہ بن سکتی ہے نہ مشرق نا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ رائے لی گئی نہ لی جا سکتی گولڈڑا کی ایک بات کرتا سبحان سبحان اللہ ہوں آپ سے ڈبل رکھی ہوئی اپنے مریدوں کو کہیں ہمیں ووٹ کی بات ہمیں ووٹ نہیں اگر نہیں جائیں گے سب میں تو بین ہی سوال تھا تو آپ مرشد نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا ان باتوں کا اس وقت فیم سے کوئی تعلق نہیں ہے فقیر اپنے مریدوں کو گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتا سبحان اللہ پتا لگ رہا کہ سونے نے کیوں فرمایا کہ گمراہی اس وقت ان چیزوں کا دین سے تعلق رہی ہے یہ مطلب ہے توجہ کیا مطلب کہ جی باتیں اس وقت دین کے خلاف ہیں تو میں گمراہی کا راستہ کو نہیں نکال سکتا. اب اس کا کیا مطلب ہے جیشنی غور کرے گا, کرے گا. پھر جا مطلب سمجھے گا اس وقت اگریزاں دا دور سی انہوں نے اسی طرح بے لگام سمبلی رکھی مذہبی مسائل میں بھی آ کر سارے کلام کریں گے گفتگو کریں گے ان ایمان جا دس جنہوں استعمال پتا نہ ہو مذہب تین پہلو من کرا دینا جی ہوسمبلی دنیا واسطے سارے نواب سے تے دوجے تیج سارے ہونے چاہتے ہیں مذہب ہوزہ تو صرف بولا با ہو چاہیے رب رسول بولتا ہے رب رسول بولنا ہی نہیں بولنا رسول آ سکتا جی رسول نہیں آ سکتا تو بولنا کھنے دین بول سکتا ہے سلسلہ ہی گیا مزہ مزہ کی ری دنیا دی دی واس دنیا کا جی میں من کر ل تے تے ہو سکتا جی ونڈ نہ پھر میرے پیر نے سبحان اللہ اس طرح دانو کے کلام کو سمجھنا چاہیے سمجھ نہیں اللہ, سبحان اللہ. جا مسئلہ سمجھا چاہتا سا جی نہیں سمجھ آیا تو دلائل کے ثابت کر کے جیڑی گل بھی میں نا چیز نشان دہی کرنا چاہتا سا ہو گئی اور رولا پائی جی اسمبلی نے پہلے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا اب اسمبلی نے مرزائیوں کو مسلمان قرار دے دیا میں <laughs> جی کرار <laughs> دے دیتا ہوں جاگتے جی یہ مسلمان جب کافر قرار دے دیا اسمبلی نے ہاں میں نے کہا جی بتاؤ پہلے کافر قرار دینا یا وومن قرار دینا یہ پہلے اسمبلی اسمبلی کے اختیار بھی ہے مسل ہی دین دھے تو مولوی کو لڑ بھی نہیں کوئی بندہ اپنے آپ نویز آخ سچی دس مولوی کوچے گا یا ڈنٹ کو پاٹ میرے سامنے ہوا جیل در واقع ہوا یوسف کزا نقوبت کا دو قتل کر کے بدماشیا چی امر سدھو جوہور دونوں کر کے موقع پا کے ہی مار دیا کسی مولوی بات ہے مولوی کو یہ مسلمان کہ نماز حق یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی جی دسو کی پڑھنی چاہیے میرا اللہ تو دسوان اپنا طریقہ دسے گا سنی اپنا دسے گا شیا لیکن یہ مسلمان ہر ایک نو پتا نا ماسا بان جی پال پتا تو میرے بھائی دین میں بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی دن میں رائے دینے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر کوئی سمجھے تو اس کا اپنا ہی مان نہیں رہتا تو پھر کسی کو وہ جی ہم جا رہے ہیں ادھر ایسا کریں گے وہ کریں گے یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑی بھول میں ڈالنا ہے یا اسکم لگتا ہے سنج اتا فرمانجی چلن تا فرمان چلن سی السلام علیکم جمع بھی حساب تو پھر بھی زیادہ دے بے شخص